أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكينكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربنی محترم سامع نکرام یہ صورت النمل ہے اور کل کے درس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے اس کی وجہ بس یہی ہے کہ مکہ کے جو لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے ان کو یہ بتلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہر دور میں نعمتوں سے نوازا اور اپنے دوسرے بندوں کو بھی نعمتوں سے نوازا لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو جب نعمتیں ملی تو انہوں نے نعمتوں کا شکریہ ادا کیا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے تھوڑا تھوڑا کر کے آئے گا اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جو بادشاہت سے ان کو نوازا تھا وہ بادشاہد کسی کو بھی نہیں دیا اور دراصل یہ بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ نے قبول فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ احساد کے اندر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا رب فرلی و حبلی ملک یمبغیل عہد من نمبادی ان نکان تلواب اے میرے رب مجھ کو بخش دے اور مجھ کو ایسی بادشاہت عطا فرما جو بادشاہت میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بادشاہ بنایا کہ جو نہ صرف انسانوں کی حکمرانی کرتے تھے بلکہ جنوں پر بھی ان کی حکمرانی تھی جو اڑنے والے پرندے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کی حکمرانی تھی یہاں تک کہ چونٹی بھی ان کی بادشاہت میں تھے جو چنٹی ہوتی ہے وہ چونٹی بھی ان کی بادشاہت میں تھی ہواؤں پر ان کا ان کی حکمرانی تھی ایسی بادشاہت اللہ نے ان کو دی انہیں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے جیسا کہ آپ نے کل دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ داود علیہ السلام کے وراثت جو بادشاہت اور نبوت کی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی اور جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ مجھ کو پرندوں کی بولی سکھلائے گی دراصل کسی نعمت کا اظہار کرنا کے سامنے جائز اگر اللہ نے کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اماں بن احمد عربی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے اپنی نعمت آپ کو دی ہے جن نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیجئے گویا نعمت کو بیان کیا جائے لیکن فخر اور غرور کے طور پر نہیں بلکہ اس طور پہ کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی یعنی سلیمان علیہ السلام نے بھی لوگوں کے سامنے واضح طور پر اللہ کے نعمت کا جو ہے اقرار کیا اور اس کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا کہ اے لوگوں مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولی سکھلائی ہے اور ہر طرح کی چیز سے نوازا ہے وہ اوتینا منکل شعیق ہر طرح کی چیز سے مجھ کو نوازا گیا ہے وہ ان نہادلہ الفضل المبین اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل کھلا ہوا فضل ہے میرے اوپر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ واقع کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وہ خوشیر لس الامانہ و جنوب من الجن وَالْإِنسِ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ او تینا منکلشی ہم کو ہر طرح کی چیز سے نوازا گیا ہے اصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو لشکر تھی سلیمان علیہ السلام کی جو رعایا تھی سلیمان علیہ السلام کی جن جن چیزوں پر فکمرانی ہوتی تھی اور جن کو اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں جمع کر کے رکھتا تھا اس میں جن بھی ہوا کرتے تھے انسان بھی ہوا کرتے تھے اور پرندے بھی ہوا کرتے تھے اور جب بھی سلیمان علیہ السلام کہیں جانے کا قصب کرتے ارادہ کرتے تو ان تینوں لشکروں کو حاضر ہونا پڑتا تھا انسان کا لشکر الگ ہوتا تھا جناتوں کا لشکر الگ ہوتا تھا اور پرندوں کا لشکر الگ ہوتا تھا بھاری بھر کا اگر سلیمان علیہ السلام کو لینا ہوتا تھا تو جناتوں سے کام لیتے تھے اگر کہیں پیغام پہنچانا ہے یا علاقوں کے اندر اگر سروے کرانا ہے سراغ رسانی کرانی ہے کہ ذرا پتا لگاؤ کہ حالات کیسے ہیں تو ان چیزوں کے لیے انہوں نے پرندوں کو مقرر کر کے رکھا تھا اور جب ان کا لشکر کہیں نکلتا تھا تو پرندوں کے جھنڈ کو یہ حکم ہوتا تھا کہ جب ہمارا لشکر نکلے تو سخت دھوپ کا جب معاملہ ہو تو پرندوں پورے جھنڈ بنا کر کے سایہ کریں یہ ساری چیزوں کے لیے انہوں نے ان لشکروں کو اپنے ساتھ رکھا تھا اللہ فرما رہے ہیں وہ خرشر علی سلیمان جن وقت سلیمان علیہ السلام کو کسی اہم کام کے لیے کہیں نکلنا تھا تو آپ کی لشکر کو جمع کیا گیا اور آپ کا لشکر جو تھا وہ جناب تھا انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے اور سب الگ الگ جمع ہوتے تھے اور الگ الگ چلتے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ حتٰ ادا اتو اعلیٰ وادی نم جب لشکر جمع ہو گیا اور قافلے کی روانگی ہوئی تو سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک ایسے وادی میں پہنچے جو چونٹیوں کی وادی تھی چمٹی سمجھتے ہیں نا چمٹیوں کی وادی تھی ابھی کہ اس دور کے اندر ایک علم ہے بایولوجی سائنس آف بائیولوجی جس کو علم حیوانات کہتے ہیں بائیولوجی ہوتا ہے جس میں علم حیوانات ہوتا ہے ایسا ایسے علم جس میں جو ہے جانداروں کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے تو علم حیوانات کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان علماء نے تحقیق کیا ہے سائنس دانوں نے تحقیق کیا ہے کہ جس طرح انسانوں کی بستی ہوتی ہے انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے انسانوں کے شہر ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی چونٹیوں کے بھی شہر ہے اور جس طرح سے انسانوں کے اندر بہت سارے اصول اور ضابطے اور قانون ہیں سماج و معاشرے کے لیے ویسے ہی چمکیوں کے یہاں بھی سماج ہے وہاں بھی معاشرہ ہے وہاں بھی بہت سارے اصول ہے بہت سارے لو ہیں بہت سارے قانون ہیں اور وہاں بھی حکمرانی ہوتی ہے وہاں بھی جو ہے حکمرانی کا نظام ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں چمٹیوں کے یہاں بھی یہ چیز پایا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ایسی وادی میں پہنچا جہاں پر چونٹیوں کی آبادی تھی جہاں پر ان کا سماج تھا اس سے یہی بات سمجھنا تھی جو علم ایوانات کے سائنس دانوں نے جس چیز کو آج تحقیق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتلا دیا کہ چونٹیوں کا بھی سماج ہوتا ہے ان کا بھی معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی بالکل رہتے سہتے ہی اور جس طرح سے ہمارے یہاں بہت سارے قانون ہیں جن کی پابندی کی جاتی ہے ویسے ہی چونکیوں کے یہاں بھی بہت سارے قانون ہے اور جس طرح سے ہمارے ہاں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں بہت سارے کام ایک دوسرے میں بانٹ رکھے ہیں ویسے ہی وہاں بھی بہت سارے کام بانٹ رکھے ہیں مثال کے طور پر ایک مسجد چلانا ہوتا ہے اس میں صدر ہوتے ہیں سیکریٹری ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں خزانچی ہوتے ہیں ممبران ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں بھی اس طرح کی چیزیں قائم ہیں اور اس چیز کو اللہ نے آج سے کئی سو سال پہلے بتلا دیا اللہ فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جب وادی نمل میں پہنچا چوٹیوں کی وادی میں پہنچا جہاں پر چوٹیاں آباد تھی کالت نمل تنیاد خلو مسا کی نقو تو اس میں سے ایک چوٹی نے پورے چوٹی کی جماعت کو کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں گج جاؤ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ چلا آ رہا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ جو بولنے والی چوٹی ہے وہ سردار چوٹی جو سردار چوٹی ہوتی ہے وہ سارے لوگوں کو آگاہ کر رہی ہے سارے چوٹیوں کو آگاہ کر رہی ہے کہ دیکھو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ ہم لوگوں کو سمجھتے نہیں ہیں جانتے نہیں وہ لوگوں انسان ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ نیچے کون سا کیڑا مکوڑا رینگ رہا ہے بہت سارے کیڑے مکوڑے جب ہم چلتے ہیں تو ہمارے قدموں تلے بھی آتے ہیں ہمارے گاڑیوں کے نیچے بھی آتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. کہ کون سی چیز ہمارے پیڑ کے نیچے سے دب کے مر گئی ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے پتہ نہیں کون سا کون سا کیڑا تھا جو ہمارے گاڑی کے جو ہے ویل کے نیچے آ گیا اور وہ دب کر کے مر گیا ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو چونٹیوں نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چلا آ رہا ہے تو اس کے سردار نے اعلان کیا یا چونٹیوں کی جماعت تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ لاح تمن کم سلیمان و جنوب عرون ممکن ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکر اپنے قدموں تلے اپنے قافلوں کے نیچے تم کو دبا کر کے چلے جائے تم اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور ان کو پتہ بھی نہ چلے اور ظاہر پتہ نہیں چلتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا چوٹیوں کی بھی بھاشا سمجھتے تھے جب چوٹیوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ اور مسکراہٹتے ہوئے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اللہ فرما رہا ہے جب چونٹیوں کی اس اعلان کو سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور مسکراہٹ آتے ہی انہوں نے کہا رب اوزینی انشکر تکلتی ان انطالیہ ولا والدیہ و ان عمل و ادخلی برحمت کفی عبادت کا سوالی ان کے بات کو سن کر کے مسکرا دیے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا کیا کہ اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کو انجام دوں اس بنیاد پر کہ تو نے میرے اور میرے والدین کے اوپر بڑی نعمت کی ہے جو نعمت تو نے میرے والدین پر کی اس سے زیادہ نعمت تو نے میرے اوپر کی ہے لہذا مجھ کو توفیق دے کہ میں ایسے اعمال انجام دوں جس کو تو پسند کرے اور اے اللہ اپنی رحمت سے تم مجھ کو نیک بندوں میں شامل کرنا تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جس کو مشکلۃمساب کتاب موجود ہے کتاب الصلاح بابو و صلاحصا کے اندر دارالقتنی کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلاط والسلام ایک بار استفسقا کی نماز کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک میدان میں نکلے جب میدان میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی ہے جو چت لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ٹانگ اور ہاتھ کو اٹھائی ہوئی ہے اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں تو مجھ کو کھانا دے تو مجھ کو پانی دے میں پیاسا ہوں سوکھا پڑا ہوا ہے چونٹیوں کو کھانا نہیں مل رہا ہے اور چمٹی میدان میں بالکل چت لیٹی ہوئی ہے اور لیٹ کر کے اپنے ہاتھوں اور ٹانگوں کو اٹھائی ہوئی اللہ کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں مجھ کو کھانی, کھانا دے پانی دے اگر مجھ کو پانی نہیں ملے گا کھانا نہیں ملے گا تو میں مر جاؤں گا اے اللہ اگر پانی اور کھانا نہیں ملتا ہے تو تم مجھ کو موت دے دے اور اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو مجھ کو یہ چیز دے دے سلیمان علیہ السلام نے اس دعا کو سنا اس کے اس انداز کو سنا وہیں سے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ چلو تم لوگ اپنے اپنے, اپنے گھر جاؤ کیونکہ جو کام تم کرنے آئے تھے چمٹی نے وہ کام کر دیا ہے اور ان تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس پا... پا... ما... یہاں پانی برسی گئی تو یہ چونٹی کا مسئلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے مجھ کو بتایا ہم لوگوں کو بتلایا اور یہ چیز آج نہیں بتایا بلکہ چودہ سو سال پہلے بدلا دیا اگرچہ آج کے سائنٹسٹ نے تحقیق کیا ہے آج کے علماء حیوانات نے تحقیق کیا ہے کہ چونٹیوں کا معاشرہ ہے سماج ہے لیکن قرآن ہمیں آج سے کئی سو سال پہلے بدلا دیا تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھا تو رب کا شکریہ ادا کیا اور رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ رب اوزنی رب اوزعنی یہ عوزعنی جو ہے یہ عربی جملہ ہے عربی عربی لفظ ہے یہ وضاء سے بنا ہوا ہے اس کا جو اصل ہے الوض اور اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا یا روکے رکھا رو کے رکھنا وضاح الجیش کا مطلب ہوتا ہے کہ لشکر کو ایک صف کے اندر روک کر کے رکھنا سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ کو میرے نفس کو تو روک کر کے رکھ جو نے نعمت دی ہے یہ ایسی نعمت اگر دنیا میں کسی کو مل جائے یا اکثر لوگوں کو جب ملتی ہے نعمتیں تیری تو وہ شرکش ہو جاتے ہیں باغی ہو جاتے ہیں نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کبر و غرور اور تکبر آ جاتا ہے اے اللہ میرے نفس کو روک کر کے رکھ تو نے جو نعمت دی ہے اس پر میرے اندر گھمنڈ اور غرور نہ آئے میں سیدھے رستے سے نہ بھٹکوں بلکہ تیرا شکر گزار بندہ بن کر کے رہوں اس کے لیے تو میرے نفس کو روک کر کے رکھ اور مجھ کو توفیق دے کہ اے اللہ میں تیرے لیے تیرے پسندیدہ اعمال کو انجام دوں کیونکہ تو نے میرے اوپر بھی اور میرے والدین کے اوپر بھی تو نے بڑی نعمت کی ہے بڑا فضل کیا ہے اے اللہ اپنے رحمت سے تم کو نیک بندوں میں شامل فرما تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے اور یہ سبق مکہ والوں کو بھی دیا جا رہا ہے آنے والے تمام انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت جس قدر جس کے مقدر میں ہے اللہ اس کو نوازتا ہے بندے کا حق یہ ہے بندے کے لیے ضروری یہ ہے بندے کے لیے مناسب اور جائز یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر رب کا شکریہ ادا کرے اور رب کے شکریہ ادا کرنے کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں انسان انسان لے جو انسان اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے سانچے میں نہیں ڈالتا ہے وہ کبھی بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن، نہیں بن سکتا ہے کیونکہ آپ نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے طویل طویل قیام کیا کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رات کو سوتے بھی تھے اور جگتے بھی تھے لیکن آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پیر پھول جاتے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں آپ کیوں اتنی لمبی لمبی لمبا لمبا قیام کرتے ہیں لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہا کہا کہ اے آئش کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں گویا رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے سب سے پہلا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے بندگی کے سانچے میں ڈالتے تبی جا کر کے انسان اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تبارک وطالیہ ہم تمام کو اپنا شکر گزار بندہ بنا لے آمین یا رب عالمی و مالینہ الابلاغ المدین